بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ونسلی اعلیٰ رسول الکریم على علیہ و اصحابی و اطباہی حملت صدین القویم اللہ جلجلالہ امن وال کے پاک نام میں جو برکت لذت حلاوت سرور تمانت ہے وہ کسی ایسے شخص سے مخفی نہیں جو کچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو اور ایک زمانے تک اس کو حرز جاں بنا چکا ہو یہ پاک نام دلوں کا سرور اور اطمینان کا باعث ہے خود حق تعالی شانہو کا ارشاد ہے الکر اللہ تطمََََََََََََ القلوم ترجمہ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالی کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے آج کل عام طور سے عالم میں پریشانی ہے روزانہ ڈاک میں اکثر و بیشتر مختلف نوع سے پریشانیوں ہی کا تذکرہ اور تفکرات ہی کی داستان ہوتی ہے اس رسالے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں خواہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طریقے سے ان کو اپنے درد کی دوا معلوم ہو جائے اور اللہ کے ذکر کے فضائل کی عام اشاعت سے سعید و مبارک ہستیاں بحرامند ہو جائیں کیا بعید ہے کہ اس رسالے کے دیکھنے سے کسی کو اخلاص سے اس پاک نام کے لینے کی توفیق ہو جائے اور یہ مجھ ناکارہ بے عمل کے لیے بھی ایسے وقت میں کام آ جائے جس وقت صرف عمل ہی کام آتا ہے باقی اللہ تعالی بلا عمل بھی اپنے فضل سے کسی کی دستگیری فرمالیں یہ دوسری بات ہے اس کے علاوہ اس وقت ایک خاص محرک یہ بھی پیش آیا کہ حق تعالی شان ہوں امن والوں نے اپنے لطف و احسان سے میرے عم محترم حضرت مولانا الحافظ الحاج محمد الیا صاحب کا مقیم نظام الدین دہلی کو تبلیغ میں ایک خاص ملکہ اور جذبہ عطا فرمایا ہے جس کی وہ سرگرمیاں جو ہند سے متجاوز ہو کر حجاز تک بھی پہنچ گئی ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں رہیں اس کے ثمرات سے ہندو بیرون ہند عموماً اور خطہ میں وات خصوصاً جس قدر متمتع اور منتفع ہوا اور ہو رہا ہے وہ واقفین سے مخفی نہیں ان کے اصول تبلیغ سب ہی نہایت پختہ مضبوط اور ٹھوس ہیں اور جن کے لیے عادتن سمرات و برکات لازم ہیں ان کے اہم ترین اصول میں سے یہ بھی ہے کہ مبلغین ذکر کا اہتمام رکھیں اور بالخصوص تبلیغی اوقات میں ذکر الہی کی کثرت کی جائے اس ضابطے کی اس ضابطے کی برکات آنکھوں سے دیکھیں کانوں سے سنیں جس کی وجہ سے اس کی ضرورت خود بھی محسوس ہوئی اور آن مخدوم کا بھی ارشاد ہوا کہ فضائل ذکر کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ جو لوگ محض تعمیل ارشاد میں اب تک اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ اس کے فضائل معلوم ہونے کے بعد خود اپنے شوق سے بھی اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کا ذکر بڑی دولت ہے اس کے فضائل کا احاطہ نہ تو مجھ جیسے بے بزاد کے امکان میں ہے اور نہ واقعے میں ممکن ہے اس لیے مختصر طور پر اس رسالے میں چند روایات ذکر کرتا ہوں اور اس کو تین بابوں پر منقسم کرتا ہوں باب اول مطلق ذکر کے فضائل میں باب دوم افضل الذکر کلمہ طیبہ کے بیان میں باب سوم کلمہ سوم یعنی تسبیہات فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیان میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اعتوبو الیک